وصن الرحمن الحمی الم الحمد اللہ وسن المحمد محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صحیح البشہ وصب الباطٰن صحاشہ اور, انو اور ساتھی جو ہے این وین قرو اور علیہم کھرکو اور باقی تمام اور سب گرو صحب ضامعین برادران خواران سب خوشم و سنیہ سلامت کرتے ہیں ہمارے سے چلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر 388 ابلک 31 ہے اور تیس شروع سے ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے اور اکتیس جو ہے اوراد فتح کا درس نمبر اکتیس ہے جنگرہ میں ہمارے سلسلے جو ہے اوراد فتح میں سے تجوی حضرت دھررا کے بارے میں لوگوں کو دو درسویں دیا سبحان اللہ الحمد للہ علابر توضیح میں لوگوں کو جو ہے دو درسواں ابھی تیسرا درج و تجوی دھررا کے پڑھنے کے بارے میں اس کے پڑھنے میں کتنا ثواب ہے اجر ہے حاد کی روشنی میں اس پر تھوڑا سا باعث کر رہا ہوں تو تسبیح حضر زہرا سراج کے درس میں ہیں تصویر زہرا سلام اللہ علیہ پڑھنے کے ثواب اجیر حاج کی روشنی میں تو اور جو کا ایک شرائط کی شرح مجھے آبیطہ میرے ہاتھ میں آیا ہے علیہسنت والجماعت کے ایک عالم دین نے ساغری نامین نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے اس کو تھوڑا سا مختصر شرح بھی لکھا ہے اس شرح میں وہ اسی تصویح کے بارے میں فرماتے ہیں شار شاہ جناب صابری صاحب اپنی کتاب کے اس اوراد فتحہ کے تجب المن سے صفحہ نمبر ترہتر کے صفحہ نمبر ترہتر پر جو ہے ان تجبیحات کے بارے میں فنواتے ہیں آیت القرشی کے بعد ان کے کی ہے آیت القرشی کے بعد اللہ تعالیٰ کی تین صفات یعنی تسبیح سبحان اللہ پڑنا حمت الحمد للہ پرنہ کیمریائی اللہ اکبر بیان کی گئی ہے اس میں ہاں جس جی میں تو یہ تمام صفات جمیلہ اور اسماعی حسنیہ کا محاصل ہے فرماتیں یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کے صفات جمیلہ اور اسماعی حسنہ کا یوں سمجھے خلاصہ ہے ان کا توجہ متیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ للہ بار اللہ و اکبر یا چونتیس بار اللہ و اکبر اپنے دست مبارک کے گانٹھوں سے کانٹوں پر گن کر پڑھا کرتے تھے ہاتھ کے جو لکیریں ہیں ان پر گن کے پڑھتے تھے وہ دوسرے جو تصویر نہیں بلکہ ہاتھ کے کنٹھوں پر بلکہ ہے کہ جو سیپ کل قیمت میں یہ ہاتھ نورانی ہو جائے گا اس سے نور پھوٹے گی اس ہاتھ ہے جس پر یہ تصویر اس کے جو ہے گراف کو گنتی کے لیے استعمال کرتے ہوئے پڑا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا رسول اللہ یہ پڑھا کرتے تھے اور اس تصویر کو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے پڑھتے تھے تو یہ مسلم شریف میں روایت ہے کہ یہ کلمات میزان کو یعنی انسان کے تعزو یا عمل جن میں عمل تولا جاتا ہے یہ کلمات میزان کو روز کے عمت کر دیں گے اور کے تبصر حدیث کی کتاب ہے مسلم یعنی مسلم شریف جو ہے اس میں انہوں نے جناب منصور صاحب صاحب کہتے اس میں روایت ہے کہ یہ کلمات میزان کو روز قیامت پر کر دیں گے جب آپ کے اس تجویح حضرت کو آپ کے نام عمل کل جو ہے تولنے پہ آ جائیں گے عمال یہ تصویر ڈالے کرنے جائیں گے اس آپ کے نیک عمل کے پڑے میں تو اس کو بر دیں گے ہاں جی یہ تصویر اس تصویر کے ثواب اس میز کے میزان کو آپ کے نیک عمل کے پڑھے کو بر دیں گے اور وہ حصہ باری ہو جائے گا اسی طرح طبرانی موجم جو اور سنت کی کتاب ہے ہاں جی موجم القریب اس کے لکھنے والے طبرانی میں روایت ہے کہ جب سات بن نماز ہاں جی سات بن نماز فوت ہوئے تو آپ نے نماز جنازہ پڑھ کر ان کی قبور پر مٹی ڈالی رسول اللہ نے اور دیر تک سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھا رسول اللہ نے ان کی قبور پر تو آپ کو پڑھتا دیکھ کر صابہ کرام نے بھی پڑھنا شروع کر دیا پھر آپ کے خدمت میں صاحبہ کرام ناراض کیا آپ نے اس کا جی کیوں پڑھا تو آپ نے فرمایا لقت تضا یا کالا حاضل عبد صالح قبر ہو فرمائے اس بندے کی قبر تنگ ہو گیا تھا ہاں جی بے شک اس بندے کی قبر تنگ ہو گیا تھا حتیٰ آف رجا اللہ کا محلمشہ حتیٰ جو ہے پھر ہم نے یہ تسبیح پڑھا سفان اللہ اللہ اکبر تو اللہ نے اس قبر اس کے لیے قبر کو پھر اشاہدہ کیا ترجمہ اس نے ایک بندہ پر قبر تنگ ہو گئی تھی میں نے یہاں تک پڑھا کہ اس کی قبر فراخ ہو گئی یہ پیامان نے فرمایا البتہ سعد بن نماز کے بارے میں جو ہے آپ نے فرمایا رسول اللہ نے خود ان کے جنازے کو اٹھا کے لے گیا آپ ان کے جناب نے کے جنازے میں ستر ہزار فرستوں نے شرکت کی آپ نے خود جنازہ پڑھا آپ نے خود اس کا قبر متارا اس کو اتنے احترام کیا تو سعد بن نماز کی مانگ میں کہا ماں نے اب جو ہے اپنے چہرے پہ جانسو آ رہے تو پوچھ لیا کہا میرے بیٹا کتنا خوش نصیب ہے اللہ کی پیاری نبی اس کو اتنا زیادہ احترام دے رہے ہیں تو اللہ کی پیر نبی نے فرمائے ساتھ کی مانگ آپ اس کے عامے دعا کریں اس کے لیے قبر کا پہلا مرحلہ جو جیسے کہ حجمین ہوگا ہمارے وقتی زبان میں سجدم قبر کا پہلا مرحلہ جو ہے ہاں جی سجدم بولتے ہیں اس کو عذاب پہلا قبر کا پہلا مر سز سکے تو سوال جواب کا پہلا مرحلہ ہے جو ہی بندہ قبر میں پہنچیں گے اس میں انسان کو اچھے طرح پہشان آتے ہیں تو آپ نے فرمایا رسول اللہ نے اس کے قبر کا جو قبر میں اس کے جو پہلا مرحلہ ہے سزم جس ہمارے وقتی بولتے ہیں وہ بہت اس کے لیے سخت ہے اس کے بعد کے مراحل آسان ہے تو رسول اللہ نے اس کی ماں سے کہا آپ اس کے بعد میں دعا کریں تو صاحب نے پوچھا رسول اللہ آپ اس کو اتنے احترام آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں آپ قبر میں اتا رہے ہیں اتنے ہزار نے شرکت کیا پھر اس کا عذاب ہے عذاب کیوں آپ نے فرمایا یہ عذاب اس لیے ہے میرے باغ میں بلا نے گرمی آلو سن لیں یہ عذاب اس لیے کیونکہ یہ یہ میرے ساوی کانحشن آلی یا جس کے وارد ہے یہ اپنی بیوی بچوں کے بیوی بچوں کے ساتھ اس کا مزاج بہت سخت تھا کئی بچوں پر یہ مہربان نہیں تھا سے نرمی سے پیار سے محبت سے پیش نہیں آتے تھے ہمیشہ سختی سے پیش آتے تھے اس لیے ان کے لے قبر کا پہلا مرحلہ سخت ہو گیا اس کے بعد تو جنت ہے اس کے اس گناہ کا کافر یہ ہے کہ قبر کا پہلا مرحلہ سخت ہے تو اس کو بھی ہم لوگ اپنے ذہن میں رکھیں کہ انسان بہت سے لوگ جو ہیں نا باہر بڑے خوش اللہ ہوتے ہیں گھر والوں کے لیے ہاں جی عذاب بن جاتے ہیں بطخلا نمبر ایک بن جاتے ہیں یہ تیرقہ اللہ اور رسول کو پسند نہیں ہے ہاں جی خوش اللہ کی کا سب سے زیادہ حدار ہمارے گھر والے ہیں یہ باخارن کے لیے بھی ہیں مردوں کے لیے بھی ہیں خواتین کے بھی یہ بھی یہی ہے سب زیادہ عزت احترام کا حقدار اس کے اپنے ماں باپ ہے بھائی بہنیں ہیں شوہر ہیں اپنے اولاد اس طرح بے کے لیے بھی اپنے ماں باپ ہیں جو حقدار ہیں عزت احترام کے اپنے بیوی بچے ہیں اپنے قریب ترین رشتے دار ہیں ہاں بہت سے لوگ الٹا کرتے ہیں باہر کے لوگ انسان بڑے خوش اللہ ہے گھر والوں کے لیے اسرائیل بن جاتے ہیں ہاں جی گھر والوں کے لیے کیا انتہائی سخت مزاج بن جاتے ہیں اور ان کو ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے اس کے انجام اچھا نہیں ہوتا انسان کے لیے تو اس عدیث شریف سے جو ہے ایک نقطہ و عاد اطلاحال کریں کہ اسادی شریف رسول اللہ نے ان کے دفن کے بعد ان کی قبر پر فاتحہ پڑھا ان کی قبر کے اوپر آپ سبحان اللہ علبر کی تسبیح پڑھا تو اس حدیث شریف سے بعد دفن فاتحہ خوانی بطور سنت نبوی صلی اللہ ثابت ہو جاتی ہے جسے اعلیٰ حدیث وغیرہ انکار کرتے ہیں اور صحیح مسلم ایک اور روایت ہے کہ ہیں صحیح مسلم کے ایک روایت کے مطابق تسبیح کا پڑھنا بھی صدقات میں داخل ہے یعنی سفان اللہ الحمدللہ للہ کا نبی صدقات میں داخل ہے اس سے بندے کی گناہیں یا کسی فوت شدہ کی گناہی بخشی جاتی ہے کسی قسم کے غم اندوہ میں اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کسی قسم کی غم کے <خصح> <خصح> <کن> قسم کی غم اندوہ میں جیسا آج کل کرونا وائرس سے دنیا پریشان ہے تمام عضمان پریشان ہیں لیکن یہاں ایک فارمولے طور پر بتا کسی قسم کے غم اندوہ میں آزان بلند آواز سے پڑھنے سے نجات مل جاتی ہے ہاں جی جی اسی لیے بہت جگہوں پر آزان رات کو دس بجے ٹی ویوں پر بس ٹی وی پر پڑھا لوگوں نے بھی چھتوں پر پڑھا یہ یوں سمجھے کہ امبر کے حدیث سے ثابت ہے کہ کسی قسم کے غم آندو میں آزان بلند آواز سے پڑھنے سے اس غم آندوہ سے پریشانی سے نجات مل جاتی ہے اور یہاں تک جو عادی سی کیا ہیں یہ جناب توضی حات دیا ہے صابر عنصر عنصر صابری صاحب کی کتاب سے ہیں اوراد فتھیہ کی توضی باقی کچھ اور حدیث بھی ہیں حضرت ابو الرہ سے ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جو ہے جو ہر نماز کے بعد تینتیس تینتیس بار سبحان اللہ الحمدللہ واللہ الََر پڑھے پھر ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الم الک و لہ الحم و شین قدیر جو کہ ہم لوگ صبح عام پر پڑھتے ہیں دس دفعہ پڑھے پڑھے ہیں تو اس کے تمام گناہ بڑھ دے جاتے ہیں اتنا بڑا ثواب ہے اس کے تمام گناہ بہ دے جاتے ہیں خواہ سمندر کے جاک کے برابر کیوں نہ ہو یہ عادی جو ہے صحیح مسلم میں ہیں اور بہوالے تصوف کے حقائق کے نام سے ایک کتاب ہے اس کا مالو شیخ عبدالقادر ایسا نامی شخص ہے اس کو کسی اور نے ترجمہ کیا ہے تو اس میں انہوں نے جو ہے صحیح مسلم کے حوالے سے لکھا ہے جو شاعد 33 تینتیس بار ہاں جی الحمدللہ 33 بار سبحان اللہ 33 بار اللہ اکبر پھر لا الہ الا اللہ لا شریک لہم الک و لہم ولا کلشین قدیر کو ایک مرتبہ پڑھیں تو کچھ ہو جائے گا اس طریقے سے تو پھر اس کے جو ہیں سارے گناہ بہ دیں گے اللّہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ باہ دیے جاتے ہیں گناہ سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہو یہ صحیح مسلم میں جو ہے تصبیح حضرت زہرا کے ثواب کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے ہاں جی ہمارے بھی فقعے میں جو تینتیس مرتبہ ہے اور اسے دعوت میں 34 مرتبہ ہے عادث میں بھی ایسے ہیں ہے کچھ حادث میں 34 مرتبہ کچھ میں 33 مرتبہ ایشیا عادث میں بھی وہ دونوں ہیں بعض عادث میں 34 مرتبہ ہے بعض حادث میں 33 مرتبہ ہے <laughs> تو جو ہیں لیکن سو جو ہیں جو لوگ اللہ کے چونتیس مرتبہ پڑھتے ہیں اس کو چونتیس سے سو جاتا ہے بعد جو تینتیس تینوں تینتیس مرتبہ پڑھتے ہیں وہ لوگ بولتے ہیں آخر میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ شریک لا الہ لا اللہ وحد اللہ شریق اللہ الََََََََََََََََََََ النکشین کو ایک دفعہ پڑھیں پھر تاکہ مجموعی طور پر سو بن جائیں اس طرح سو کر دیتے ہیں بار چونکہ دونوں حدیث میں اس وجہ سے اختلاف ہوئے آگے جو تیسرے حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتا ہے کہ جو شکت تزوی حضرت زہرا علیہ السلام کو پابندی کے ساتھ ہمیں نمازوں کے بعد پڑھتا رہے وہ کبھی بھی شقی و بد نہیں ہوگا یعنی کہ میں وہ شقی لوگوں میں بد لوگوں کے ساتھ مشہور نہیں ہوگا بلکہ کیا قبل کہ کی وہ سعادت مند لوگوں میں سے ہوگا اور جب دنیا میں سعادت مند یا آخرت میں بھی سعادت مندوں میں سے ہی ہوگا تو سلسلے میں حدیث مت عنادیث ان ابی عبداللہ امام جافر صادق سے غوطۂ القالٰ آپ نے کہا الب ہارون اور ابھی کہہ رہے ہیں میرے باپ ہارون سے کہا المخوف جن کا نار ہارون المحو کا نام ہے یا و ہارون اے آئے ہارون کے باپ انصبیانہ امام صادق ہیں ہم اپنے بچوں کو حکم کرتے ہیں بھی تسبیح زہرا علیہ السلام حضرت زہرا صلی اللہ علیہ السلام کی جو ہیں تصویح پڑھنے کا ہم ان کو حکم کرتے ہیں کمانا منبی صلاح جس طرح انہیں نماز پڑھنے کا حکم کرتے ہیں نماز کے بعد تصویر یا زہرا پڑھنے کا بھی حکم کرتے ہیں فالزم ہو بس تم بھی اس کو لازم پکڑو تم بھی اس کو ضرور پڑھتے رہو اپنے بچوں کو بھی اس کو سکھاؤ فن علم یزم ہو عبد الفیش کا کیونکہ ہاں یہ کوئی بھی بندہ جو اس تصویر کو پابندی سے پڑھتا رہیں تو کبھی بھی وہ شقی اور بدبخ نہیں ہوگا <تصفح> امام جعفر صادق فرمایا وہ ہارون ہم لوگ اپنے بچوں کو جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں تصویر حضار سلام اللہ علیہ پڑھنے کا بھی حکم دیتے ہیں تو بھی ہمیشہ اس تجویز کو پڑھا کرو کیونکہ جس کسی نے بھی اس تجویز کو پڑھا وہ بدبخ نہیں ہوا یہ ایک حدیث ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہاں جی تو اس میں جو ہے دو عادیث ہیں اور بھی ہیں اس سے ایک درس میں دونوں نہیں آ رہے ہیں اس لیے میں آج کے درس یہیں پر اتفاق کر رہا ہوں آگے انشاءاللہ شاء جو ہے دو حادیث ہیں ان کی توجہ کے ساتھ کل لوگوں کو بتا دوں گا انشاءاللہ